بسم الله مدن عبد هو رسوله صلوات الله و سلامه عليه وعلى اله و على اصحاب و من اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرين و سامعين آپ तमाम لوگوں کا دوبارہ استقبال ہے ساتھی ساتھ ہمارے شیخ محترم بھی جڑ چکے ہیں ہم انہیں بھی استقبال کر رہے ہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اقبام شیخ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو شیخ کے علم سے استفادہ کی توفیق بخشام اور العالمین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے در شروع کیا گیا تھا اور ابھی اس کے تعلق سے بہت ساری بنیادی باتیں باقی رہ گئی تھیں جسے انشاءاللہ اللہ شیخ آج پیش کریں گے اور اگر آج نہیں ختم ہوا تو اگلے جمعہ کو بھی شیخ انشاء ہمیں اپنا وقت دیں گے اور اس طریقے سے اس موضوع کی تکمیل فرمائیں گے میں ناظرین سے سامعین سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے آڈیو بند رکھیں اور آواز بھی بند رکھیں تاکہ انہیں آواز سننے میں کسی طرح کی دقت کا اور تکلیف کا سامنا نہ ہو جب آڈیو ویڈیو رہتا ہے تو آواز پہنچنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے ویڈیو کو بند کر کے رکھیں اور شیخ, شیخ کے در سے کما حقوق فائدہ اٹھائیں میں مزید اور نہ کچھ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع کا کی شروعات فرمائے اور اس طریقے سے ہمیں اپنے مواض حسنا سے اور اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو مستفید فرمائے صلی اللہ علیہ محمد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 قابل احترام کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماور بہنوں پچھلے درس میں بیماری اور وبائیں ان کے اسباب اور ان کے سلسلے میں ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے ان بیماریوں کے تعلق سے ہم کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ان کا شرعی حل کیا ہے ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے پچھلی بز میں بھی ہم جمع ہوئے تھے پچھلے درس میں کئی باتیں ہم نے دیکھی تھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحت اللہ رب العالمین کی عظیم الشاہ نعمت ہے اور یہ مال سے بھی بڑھ کر ہے ایک مسلمان کو جیسے وہ مال کی قدر کرتا ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ اپنی صحت کی قدر کرنا چاہیے اور صحت کے لمحات میں صحت کے ایام میں ایک انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور دنیا سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے دوسرا حصہ اس گفتگو کا تھا کہ بیماری اور وباؤں کے اسباب کیا ہیں کیوں بیماری ایک انسان کی زندگی میں آتی ہے کیوں بیماریاں اور وبائیں سماج میں آتی ہیں اس تعلق سے کچھ دلائل قرآن سنت سے ہم نے دیکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ احادیث کی, کی روشنی میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ دنیا میں گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی بیماریاں آتی ہیں اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اس کو تکلیف دے کر آخرت کی سزا اور جہنم سے بچاتا ہے اس لیے بھی اس کے جسم میں بیماری اور پریشانی آتی ہے نمبر دو بعض بندوں کو اللہ رب العالمین اونچا درجہ آتا فرمانا چاہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تکلیفوں میں ڈالتا ہے بیماریاں ان پر ڈالتا ہے اور یہ بیماریاں ان کے لیے آخرت میں اونچے درجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں اس لیے کہ بیماریاں صرف بروں کے اوپر نہیں آتی ہیں بلکہ اچھوں پر بھی آتی ہیں لہذا بعض اوقات اللہ رب العالمین ایک بندے کو اونچا مقام عطا کرنے کے لیے آخرت میں اس کے درجات کو اونچا کرنے کے لیے بھی اس پر بیماری ڈالتا ہے <تصفح> نمبر تین سماج میں وبائیں اور بیماریاں کیسے آتی ہیں ان میں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب زناکاری کاری اور اسی طرح سے بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے اور اس کی ایک صورت تعاون بھی ہوتی ہے تعاون کی بیماری پلیگ جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیماری بھی سماج میں عام ہوتی ہے اور اس کا سبب سماج میں معاشرے میں بے حیائی کا اور زناکاری کاری کا عام ہونا ہے تو ایک وجہ وباؤں کی بے حیائی بھی ہے جس کو ہم اپنے زمانے میں بہت دیکھ رہے ہیں اپنے دور میں بے حیائی کو ہم حد پار کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں نمبر چار, ایک انسان اچھا ہوتا ہے لیکن وہ بگڑے ہوئے ماحول میں رہتا ہے تو جب اس بے حیائی کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں ہو چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت ہو سیلاب کی صورت میں ہو تو وہ نیک لوگ بھی اپنی ذاتی زندگی میں نیک تھے لیکن وہ برے سماج میں جی رہے تھے لہذا جب اللہ کا عذاب عمومی طور پر آتا ہے تو اس میں وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آخرت میں ان کے ایمان ان کے یقین ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا اچھے تھے تو اچھا اور برے تھے تو ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا تو یہ چوتھی بات ہوئی نمبر پانچ پچھلی امتوں میں تعاون کی بیماری عذاب ہوا کرتی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو امت مسلمہ کے لیے شہادت اور رحمت بنا دیا ہے تو اللہ رب العالمین بعض بندوں کو شہادت کی نعمت عطا فرماتا ہے اس بیماری کے ذریعے سے چاہے وہ فرد ہو یا علاقے ہوں اللہ رب العالمین لوگوں کو اس بیماری کے ذریعے سے معاف دیتا ہے اور اس بیماری سے مرنے کے نتیجے میں ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی شکایت نہ کریں اور اپنے ہی علاقے میں وہ پڑے رہیں تو یہ بھی پانچویں چیز ہے بیماری اور وباؤں کی کہ اللہ تعالی باز بندوں کو شہادت کی نعمت عطا فرماتا ہے نمبر 6 جنات کے اثر سے بیماری آتی ہے جنات جیسے حدیث میں آیا کہ وقدہ اکم من الجن جنات جو تمہارے دشمن ہے تمہارے دشمن جنوں کے تم کو چبھونے سے تعاون کی بیماری پھیلتی ہے تو جنات کے اثر سے بھی بیماری آتی ہے اور وہ کچوکے لگاتے ہیں جیسے کچھ چبھو دیا جاتا ہے اس طرح سے وہ چبھوتے ہیں اور پھر بیماری آتی ہے اور ایک سے دوسرے تک یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ چھ سبب ہم نے اس تعلق سے دیکھے تھے کہ بیماریاں اور وبائیں کیوں آتی ہیں اس تعلق سے جو پہلی آیت میں نے ذکر کی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری سے کوئی محفوظ نہیں ہے اور انسان کا نیک ہونا بھی انسان کو بیماری سے محفوظ رکھنے کی ضمانت نہیں ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی اور اللہ کی توحید کی اپنی قوم کو دعوت دی تو اس وقت میں کہا کہ وہ ادا مریب طفع ہوا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امبیا پر بھی بیماریاں آتی ہیں اور یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام کئی سالوں تک بیماری میں مبتلا رہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو شفا دی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے اور آپ نے صحابی سے ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا آپ کے بدن کی گرمی کو بخار کی گرمی کو تو آپ نے فرمایا مجھے دو گنا بخار ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں مجھ کو دوگنا بخار ہوتا ہے تو انبیاء جو ہیں ان پر بھی بیماری آتی ہے لہٰذا یہ ای ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے اور نہ بیماری کا آنا کسی انسان کے برے ہونے کی غلط ہونے کی گناہگار ہونے کی علامت ہے اگر ایسا ہوتا تو انبیاء پر بیماریاں نہیں آتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے کبھی عذاب کی صورت میں اور کبھی رحمت اور رفع درجات کی صورت میں تو یہ پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد ہم آگے بڑھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ شبہات ہیں جو اور کچھ سوالات ہیں جو بیماریوں اور وباؤں کے تعلق سے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کا صحیح جواب نہ ملنے کی وجہ سے کبھی انسان اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے کبھی دین کے بارے میں انسان غلط سوچنے لگ جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حادیث کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے اگر ایک انسان قرآن سنت, قرآن سنت کے علم کو صحیح طور پر نہ سمجھے اور صحیح طور پر وہ تطبیق نہ دے سکے تو ایسی صورت میں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے اس کا ذہن شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ چیز اس کو گمراہی تک اور بعض اوقات اس کو کفر تک بھی لے جاتی ہے لہٰذا ایک انسان کے لیے چاہیے کہ وہ دین کو اس کے صحیح مناخذ سے لے اور مزید یہ کہ اس کو اہل علم کی رہنمائی میں سیکھے یہ نہیں کہ اپنے طور پر کچھ چیزیں گوگل کر کے معلوم کر لیں اور پھر اس کے مطابق اس نے اپنا عقیدہ گھڑ لیا یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلی چیز یہ دیکھی کہ مدینہ میں تعاون داخل نہیں ہوگا سوال یہ تھا کہ کیا مدینہ میں تعاون آ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں صاف آیا ہے کہ مدینہ میں تعاون اور دجال داخل نہیں ہوگا تو قیامت تک کے لیے مدینہ اس سے محفوظ ہے اور وبائیں اور تعاون الگ الگ ہے وبا الگ ہے اور تعاون الگ ہے تو ہر تعاون وبا ہوتا ہے لیکن ہر وبا تعاون نہیں ہوتی یہ بھی پچھلے درس میں ہم نے کہ وبایں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں لیکن تعاون خاص بیماری ہے لیکن تعاون بھی وبا میں آتا ہے لیکن ہر وبا تعاون نہیں ہوتی تو مدینہ میں وبا سکتی ہے کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے جو پھیل جائے اور مدینہ اس میں مبتلا ہو جائے لیکن تعاون کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ تعاون مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو یہ فرق یاد رکھنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا احتیاط تقدیر سے فرار ہے جسے کوئی آدمی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرے اور دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کہے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے وہ بچے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بچانا چاہے وہ نہیں بچے گا کہے کہ ہاں تو پھر پہ احتیاط کرنے میں کیا فائدہ اگر اللہ کو بچانا ہوگا تقدیر میں حفاظت ہوگی محفوظ رہنا ہوگا تو محفوظ رہو گی ورنہ ہلاک ہوگی تو کوئی آدمی اگر احتیاطی تدابیر کرتا ہے ماسک پہنتا ہے یا ایسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتا ہے بیماری کے اسباب سے تو کیا ایسا انسان تقدیر کا مخالف ہے کیا اس کا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے کیا وہ تقدیر کو نہ ماننے میں شامل ہوگا کیا اس کے کی عقیدے میں خرابی ہے ایمان میں کمزوری ہے کیا اللہ پر توقل میں اس کے حرف آتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہم کو احتیاط بھی سکھاتا ہے اور توقل بھی سکھاتا ہے ان دونوں چیزوں کے جمع کرنے کا نام دین ہے اس سلسلے میں جو عمر بن خطاب ردی اللہ عنہ کی روایت ہم نے دیکھی پچھلے درس میں اور کافی طویل روایت تھی اس کو دوہرانا مناسب نہیں ہے اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے جب ابو ابویدراح نے کہا کہ کیا آپ تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت میں کہا تھا کہ کیا اگر ایک وادی کے دونوں حصے ہوں دونوں سرے ہوں اور ایک میں خشکی ہو اور دوسرے میں زرخیزی ہو اگر تم اپنے جانوروں کو خشک حصے کو چھوڑ کر زرخیز حصے میں چرا رہے ہو تو کیا یہ اللہ کی تقدیر سے فرار ہے نہیں تو اسی طرح سے ایک انسان اگر ہلاکت کے اسباب کو چھوڑ کر حفاظت کے اسباب اختیار کرے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی تقدیر سے فرار نہیں ہے اس لیے کہ دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور دونوں چیزوں میں اختیار کرنے کی صدایت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے بندہ کیا اختیار کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کو وہ قدرت دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں تقدیر سے فرار نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کسی انسان کو دیکھ کر کے تم ڈرپوک ہو اور تم بہت احتیاط کر رہے ہو تم تقدیر کو نہیں مانتے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تمہارا ایمان کمزور ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں احتیاط کرتا ہے تو اگر وہ اس پر صادق آتا ہے تو اس پر بھی آئے گا اگر آپ یعنی گاڑی چلاتے ہیں تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ آنکھ بند کر لیں اور آپ اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ ہٹا دیں اور سب چھوڑ دیں جو بھی چاہے اللہ ہوگا پہاڑ سے کود جائیں اگر زندگی باقی ہے تو رہے گی نہیں تو مر جاؤں گا یہ صحیح نہیں ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ہلاکت میں کودیں ولا تلقو بھی کم اللہ تعلقہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو اللہ کا حفاظت کرنا اور اللہ تعالی کی تقدیر کا ہونا یہ اپنی جگہ برحق ہے لیکن بندہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالے یا حفاظت کے اسباب کو ترک کر دے کو تو یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں حفاظت کے اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم ہے تو یہ پچھلے درس میں ہم نے اس کو دیکھا اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے اور اس میں کئی باتیں انہوں نے اس اس سلسلے میں کہی ہیں کہ ایک انسان ایسے علاقے میں داخل ہو یا نہ ہو جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے جہاں پر خاص طور سے تعاون پھیلا ہوا ہے تو اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ العال فرماتے ہیں وہ فی فلم مینتف قدو کا بہا حکم تعاون اگر کسی علاقے میں, میں میں عبارات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ مطلب اس کو سمجھیں کہ واقعی علماء کتنی باریکی سے ایک ایک حدیث کی شرح کرتے ہیں اس میں حکمتیں اور اس میں فوائد ذکر کرتے ہیں تو اگرچہ بات طویل ہے لیکن اس کو سمجھنا مفید ہے کہتے ہیں کہ ایسے علاقے میں داخل ہونا جہاں پر تعاون کی وبا عام ہو اس سے منع کیا گیا ہے اور اس منع کرنے میں کئی حکمتیں ہیں کئی حکمتیں ہیں کیوں منع کیا گیا ہے نمبر ایک کہتے احدوہا تجنب الاسباب والبعد اسباب ایسے اسباب جو اذیت پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں ایسے اسباب سے انسان بچے اور دوری اختیار کرے معلومہ کہ جہاں تعاون ہے وہاں جانے سے اس کو اذیت ہو سکتی ہے اذیت پہنچ سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے نمبر دوسانی القل آفیت التی الماشی نمبر دو کیوں نہیں جائے آدمی تعاون کے علاقے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو عافیت اختیار کرنے کی لیے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی ہم کو سکھائی ہے تو کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دین و دنیا کے معاملے میں وہ عافیت کو اپنا ہے اچھا خاصا اپنے علاقے میں ہیں حفاظت میں ہیں بیماری نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو وہاں رہنے کی بجائے وہ مصیبت کے علاقے میں کیوں جائے وباقی کے علاقے میں کیوں جائے آفیت میں جب اللہ نے اس کو رکھا ہے تو وہ آفیت ہی میں اپنے آپ کو باقی رکھے فیم ردون کہتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے تیسری وجہ نہ جانے کی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس علاقے میں چلے جائیں جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تعاون ہے اور وہاں کی جو ہوا ہے جو بگڑ چکی ہے اور جس میں فساد آ گیا ہے تو اس ہوا کے ذریعے سے وہ اس ہوا سانس لیں اور اس سانس لینے سے وہ بیماری کے اسباب اور وہ ہوا ان کے اندر جائیں اور پھر یہ بھی بیمار پڑ جائیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے علاقوں میں دیکھیں ابن ابن قیمت کا عقیدہ خراب نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تھوڑی پھیلتی ہے بیماری نہیں پھیلتی ہے آگے بھی دلائر اس کے تفصیل سے آئیں گے لیکن ابن قیم مرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے علاقے میں جائے جہاں وہاں وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے آج سے سات سو سال پہلے بتا رہے ہیں آج سے سات سو سال پہلے اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہتے کہ ایک آدمی کی علاقے میں جائے جہاں جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں جانے سے وہ سانس لے گا اور اس سانس لینے کے ذریعے سے وہ بیماری اس کے اندر جا سکتی ہے اور اس کو وہ خود بھی بیمار ہو سکتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اس کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے الرابع. اللہ المردا الدین قدم چوتھی چوتھی وجہ یہ ہے نہ جانے کی کہ یہ لوگ وہاں اس علاقے میں جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مریضوں کے ساتھ ان کے پڑوس میں ان کے پاس رہیں ان کے قریب گھر میں یا ان کے پاس پڑوس میں مریضوں کے ساتھ میں وہ رہیں فا جو کہ خود بیمار ہیں فایا سولو لہو مجاورت بے مجاوارت مین سے امراد کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا جو مرض ہے وہ ان کو بھی لاحق ہو جائے ان کی بیماری ان کو بھی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی علاقے میں جائیں جہاں وہ اب ہے اور پھر بیمار لوگوں کے ساتھ رہیں ان کی بیماری ان کو بھی لگ جائے ایسا ممکن ہے کہتے وہ فی سن ابی القرف درفوی کہتے ہیں کہ سنن ابی داود کی روایت سے مرفوائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہوتی ہے ہلاکت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ قال ابن القارف القرف مدانات الوباء ومدانات المردا کہتے ہیں کہ قرف یہ ہے کہ انسان وبا سے قربت اختیار کرے بیماروں سے قریب رہے یہ یاد رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے علماء نے علم ضعیف کہا ہے لیکن یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن قیم اس بات یہ قائل ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اگر آپ کہیں گے پھر یہ تو حدیث کی ضعیف ہے اس سے کیسے استعمال کر رہے ہیں آگے اس کی دلیل مزید آئے گی نمبر پانچ الخامس کہتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو تیرہ سے اور ادوا سے بدشگونی سے اور بیماری کے پھیلنے کے شرکیہ عقیدے سے ادوا اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا فعنت علم وہ اس لیے کہ تیرہ یعنی جو آدمی تطیر کرتا ہے اگر آدمی مثلاً بدشگونی لیا اور واقعی اس کو ایسا ہو گیا تو اس کا یقین یہ بنے گا کہ میں واقعی ایسا ہوتا ہے بدشگنی سے ہوتا کسی نے بتا دیا بھائی تمہارے لیے ایسا کرنا بدشگن ہے جانا تمہارے لیے بیماری کا سبب ہے یا فلاں تم کو ایسا ایسا ہو گیا اور واقعی اس کو ہو جائے تو ایسا انسان اس عقیدے میں مبتلا ہو جائے گا جس سے بش کا عقیدہ اس کا قوی ہو جائے گا اور وہ غلط عقیدے میں واقع ہوگا کہتے ہیں وہ بال جمل تھی فف نہ بل حدر و نہ اسباب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون والی زمین میں وبا والی زمین میں جانے سے جو منع کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس میں احتیاط کا حکم ہے اور اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے نقصان سے ورر سے اور اس میں ممانعت ہے تباہی کے ہلاکت کے اسباب میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ حکم ہے ہلاکت میں مت ڈالو ہلاکت میں جانے سے منع کیا گیا ہے کہتے ہیں وہ تسلیم و تفویغ اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسے علاقے میں ہے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تعاون ہے وہاں پر اس کو بھی تو منع کیا گیا ہے کہ وہاں سے نکل کے وہ بھاگے نہیں کہتے ہیں کہ اس بھاگنے سے جو منع کیا گیا ہے اس میں اس بات کا حکم ہے کہ آدمی توقل کرے اللہ پر اور اللہ کے حکم پر راضی ہو اور اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دے اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا اور اللہ نے حکم دیا ہے رسول کے ذریعے مت بھاگو ہم مانتے ہیں تین اللہ اللہ کو ہم اپنا پورا معاملہ سونپ دیتے ہیں اللہ سے حفاظت کی امید کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہتے ہیں فلادیب ان تعلیم وسانی و کہتے ہیں پہلا حکم جو ہے یہ پہلی چیز یہ اسلامی ادب ہے اور اس میں تعلیم ہے اور دوسری جو چیز ہے اس میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا اس پر راضی ہو جانا ہے یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد الماعاد خیر العباد ان کی کتاب مشہور کتاب ہے زاد المعاد اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ اس واقعے سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایک انسان ایسے علاقے میں نہ جائے جہاں پر تعاون اور وبائیں عام ہیں اس سے بیماری کے لگنے کا امکان ہے ضروری نہیں کہ لگ جائے اللہ چاہے گا تو ہوگی تو نہیں ہوگی لیکن یہ سبب ہے ہلاکت کا لہذا اس میں جانا نہیں چاہیے تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ کیوں نہیں جائیں ایسے علاقوں میں اسی لیے نہ جائیں کہ ایک انسان اگر اس علاقے میں جائے گا بہت ممکن ہے کہ وہ بیماری اللہ کے حکم سے اس کو لگ جائے اس لیے کہ یہ عادتن ہوتا ہے اب ایک بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہوا کہ کیا واقعی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے ایک انسان کی بیماری خاص طور سے جو یہ وبائیں ہوتی ہیں جس کو متعدی امراض کہتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں جو کنٹیجس ہوتی ہیں ایک دوسرے کو لگتی ہیں کیا واقعی ایسا صحیح ہے کیا اسلام میں اس بات کو مانا گیا ہے یا نہیں اس تعلق سے اہل علم میں اختلاف ہے اور اس کی وجہ کئی احادیث ہیں جن کو آج کی اس گفتگو میں ہم آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تیسری فصل ہماری یا تیسرا حصہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ کیا یہ بی ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حدیثیں بعض ایسی ہیں جن سے سراہت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیمار بیماری سے یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے اور بعض بیماروں سے دور رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کے بارے میں مجزوم آ, آ, یا جزام جس کو بیماری کہتے ہیں لیپرسی جس کو آپ کہتے ہیں جس میں آ, کوڑ جس کو کہتے ہیں کہ آ, پل, اس میں پلکیں اور بھویں جھڑ جاتے ہیں انگلیاں جھڑ جاتی ہیں جلد خراب ہو جاتی ہیں تو یہ ساری جو ہے جلد کی بیماری ہے اسکن کی بیماری ہے اور لیپرسیس کو کہتے ہیں مجزوم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کے کہا ہے بلکہ آپ نے اس کے لیے الفاظ جو یہ کہیں ہیں وہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ فرمن المجومی کما تفر رومن السد تم مجزوم سے ویسے بھاگو جیسے اسد سے بھاگتے ہو شیر ببر جس کو آپ کہتے ہیں لائن جس کو آپ کہتے ہیں تو شعر سے جیسا بھاگتے ہو ویسے تم جزامی جزامی سے یا مجزوم سے بھاگو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الطب میں روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم سے بھاگنے کے لیے کہا ہے اور اس کی مثال بھی دی جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو جیسے تم لائن سے بھاگتے ہو لائن سے کیوں بھاگتا ہے آدمی کوئی ڈر نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے نقصان ہے ہلاکت کا اندیشہ ہے شیر اگر کو پکڑ کر کھا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا تو جیسے اس سے بھاگتے ہو خوف زدہ ہو کر اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویسے ہی اس سے بھاگو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اسی لیے کما تفرو جیسے اس سے بھاگتا ہے ویسے اس سے بھاگو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہاں ضرر ہے ویسے یہاں بھی ضرر ہے جیسے یہاں پر نقصان اور تکلیف اور ہلاکت ہے ویسے یہاں بھی نقصان اور تکلیف ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مریضوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے بلکہ ان سے سختی سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اب سوال یہاں پر یہ کہ کیا لیپرسی کی بیماری کنٹیجس ہے کیا یہ بیماری لگتی ہے تو تحقیق اس میں میڈیسن کی یہی ہے ہاں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوتا ایسا اور بعض لوگ رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں لیکن گھر والوں کو بھی بیماری نہیں ہوتی ہے تو بعض اہل نے یہ بات کہی ہے لیکن دیکھیے کسی کو بیماری نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ بیماری نہیں لگ سکتی ہے تحقیق طبی اعتبار سے یہی ہے کہ چاہے آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھیں ویکی پیڈیا پر بھی یہ بات ہے اور اسی طرح سے دوسرے جو میڈیکل ویب سائٹس ہیں جو بھی کتابیں میڈیکل میڈیسن کی ہیں اس میں بتایا گیا کہ ویسے یہ نہیں لگتی جسے بہت وبا پھیل جائے لیکن ایک آدمی ایک مریض کے ساتھ جزام کا مرض اس کو اگر ہے لگاتار اس کے ساتھ رہیں اور اس سے بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہیں تو بہت قوی امکان ہے کہ یہ بیماری اس کو لگے اس کو ہینسنس ڈسیز بھی کہتے ہیں تو یہ جو بیماری ہے یہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے اور یعنی جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ریسپریٹری ذریعے سے اندر جاتی ہے تو اس طرح سے یہ بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی ہے یہ میڈیسن کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے حدیث اس کی تائید کرتی ہے حدیث جو ہے اس چیز کو صحیح بتاتی ہے تو اسی لیے آپ نے کہا ورنہ اور وجہ کیا اس سے بھاگنے کی اور شیر کی مثال کیوں یہ نہیں کہا کہ اس کا دل توڑنے کے لیے اس سے دور رہو مت دیکھو اس کو تم کو دل دکھے گا اور تم اس کو دیکھ کے تاجب کرو گے افسوس کرو گے تو اس کو برا لگے یہاں پر یہ بات نہیں کہے گی شیر کی کیا بات شیر کو کوئی ٹینشن آئے گا آپ کو دیکھ کے کوئی پریشانی ہوگی نہیں ہوگی آپ کو ٹینشن آئے گا اس کو دیکھ کے آپ کو نقصان ہے اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے لہذا ہلاکت اور نقصان اور تکلیف یہ جو چیز ہے اس اعتبار سے اس حدیث میں ہم کو ظاہر حدیث کا یہی ہم کو محسوس ہوتا ہے مزید یہ کہ شرید ابن سوید الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہتے ہیں کا نفی وقی اور ثقیف میں خود یہ بھی ثقفی ہیں کہتے ہیں قبیل ثقیف میں ایک شخص تھا جس کو جزام کی بیماری تھی فارسل النبي صلى الله عليه وسلم انا قد بايعناك فرجع الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پیغام بھیجا کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی واپس چلے جاؤ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب السلام میں روایت کیا ہے مسند احمد کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں آ, صحابی کہتے ہیں یہی صحابی ہیں کہتے ہیں قدیم نبی صلی اللہ علیہ مجزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو جزام کی بیماری میں مبتلا تھا آیا من ثقیف لیو وہ آدمی قبل ثقیف کا تھا یہی واقعہ ہے کیوں آیا تھا اس لیے کہ آپ تاکہ آپ سے وہ بیت کریں آپ سے بیعت کریں فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له تو میں خود یہ خود بھی قبیلہ ثقيف کے ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے یہ بات بیان کی کہ فلان شخص جو زامی ہے آپ سے بیعت کرنے کے لیے قبیلہ ثقيف سے آیا ہے فقال ائته فاخبره اني قد بايعته فليرجع آپ <سلام> نے کہا جا کے پاس اور اس سے کہو کہ میں نے اس سے بیت کر لی اور اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کی صنعت صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اب سوال یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے ان کو کیوں بھیجا اس کے پاس اگر بیماری لگتی ہے تو ان کو بھی لگ جاتی یاد رکھیں کہ تحقیق اس میں یہی ہے کہ یہ جو بیماری بہت قرب کی وجہ سے لگتی ہے کہ ایک انسان بہت قریب اس سے رہے اور ملازمت اختیار کرے تو اس سے لگ سکتی ہے یعنی کہ دور سے خبر دے تو بھی لگ جاتی ہے تو یہ فرق بھی یاد رکھیں بعض اوقات ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں آنے سے اس شخص کو روک دیا اور اسی طرح سے واپس جانے کے لیے کہا اور کہا کہ ہم نے تم سے بیت کر لی تو اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے اور پچھلی حدیث میں اس بات کی بالکل سراہتے ہے کہ ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے اہل علم اس کی اور بھی توجیات بیان کی ہیں لیکن زیادہ صحیح بات اس میں یہی لگتی ہے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو واپس جانے کے لیے کہا تو یہ بات ایمامی حریث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ احاد موافقن الحدیث کے بارے میں کہ آپ نے بیت نہیں کیا دیا امام کہتے ہیں کہ ہا داخاری المجومی فرآ رقم السد کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے بالکل موافق ہے جس میں آپ نے یعنی کہا کہ مجزوم سے ویسائی ہی بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے تو اس کا سبب کیا تھا بیت نہ کرنے کا اور ان کو واپس لوٹانے کا کہتے اس سبب وہی ہے کہ آپ نے ایسے شخص سے دور رہنے کے لیے کہا ہے جس کو یہ بیماری لاحق ہے تو یہ امام نوی نے بات کہی ہے تو یہ پہلی دلیل ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری والے سے بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اور اس سے دور رہنا چاہیے آئی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جسے امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آ فرماتے ہیں لا یریدن ممرض علی مصح لا یریدن ممرض علی مصح ممرز پر نہ لائے یعنی کیا مطلب وارد نہ کرے مطلب کیا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نها صاحب الابل المریضه ان يريدها علی الابل الصحيحه اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ب... مریض اونٹوں والوں والے کو ایسا آدمی جس کے اونٹ بیمار ہیں اس آدمی کو صحت مند اونٹوں کے پاس لانے سے منع کیا غرض کچھ بھی ہو سکتی لانے کی لیکن آپ نے کہا کہ ایسا آدمی جس کے اونٹ بیمار ہیں وہ اپنے بیمار اونٹوں کو ایسے اونٹوں کے پاس نہ لائیں جو صحت مند ہیں تو اس حدیث سے بھی ولمان استدلال کے بخاری مسلم کی حدیث ہے یوری دن کے بارے میں کہتے یا... یعنی یتین ابی ابلی ہی اپنی اونٹوں کو لے کر آئیں نہ لائے منع کیا اس کو کہ اپنے اونٹوں کو مت لاؤ اگر وہ بیمار ہیں ایسے اونٹوں کے پاس جو صحت مند ہیں تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیمار کو صحت مند کے پاس نہیں لانا چاہیے ایسے بیمار کو جو بیماری دوسروں کو بھی لگتی ہے تو ایسے بیماروں کو نہیں لانا چاہیے اور یہ تجربہ ہے لوگوں کا کہ کئی بیماری ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تجربہ اس کا شاہد ہے اور حدیثیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں تو یہ دو حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار سے صحت مند کو دور رہنے کی تلقین کی ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ علماء نے یہی کہا ہے بہت سے علماء نے یہی کہا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ اس کی بیماری اس کو لگ سکتی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہوں دونوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے لیکن اس حدیث کا پھر کیا کیا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا ہے لا ادوا لا ادوا ادوا ایک ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا تو آپ نے کہا ادوا نہیں لا ادوا تو اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ہم ان تمام احادیث سے جو بات سامنے آتی ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابو حردی اللہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا نہیں فقام فقال الابل ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا نہیں ہوتا ہے یا ادوا نہیں تو اس میں اس لیے ایسا ترجمہ کر رہا ہوں اسی کے بعد علماء نے کہا, کہا کہ یہاں پر لا ادوا یہ خبر کے معنی میں نہیں بلکہ ممانعت کے معنی میں ہے لا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بیماری کو پھیلاؤ یہ بھی مانا علماء نے بھی ہے لیکن حدیث کا جو تناظر ہے جو پس منظر ہے اس سے دوسرے معنی کی زیادہ تائید ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ان نہ رسول اللہ بلکہ اس میں دوسری حادیث کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اس کو دوسروں سے دور رہنا چاہیے اپنی بیماری سے ان کو ذرا نہیں پہنچانا چاہیے تو کہا کہ فَقَامَ فَقَالَ الْإِبِل ایک کھڑا اللہ کے ان اونٹوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے تکون پھر رمالی امفال میں وہ اونٹ ہوتے ہیں ایسے خوش خوبصورت اور ٹھیک ٹھاک اکدم صاف ستھرے جیسے کوئی ہرن ہو ایک دم بی... خوبصورت فیا ان... ان اوٹوں کے پاس ایک خارشی اونٹ آتا ہے ایسا اوٹ جس کو خجلی کی بیماری ہو خارشی ہے وہ اونٹ ان کے پاس آتا ہے ان کے قریب رہتا ہے تو ان کو بھی خجلی کی بیماری خارش کی بیماری ہو جاتی ہے کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن اعدل آپ نے اس دیہاتی سے کہا اچھا تو یہ تو یہ بتاؤ کہ پھر اس پہلے اونٹ کو کس نے خارشی کیا اگر اس کی وجہ سے اس کو خارش لگ جاتی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارشی کیا اس کے اندر بیماری کہاں سے آئی تمہارا اگر یہ ماننا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے ہی میں جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر پہلے میں کان سے آئی تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے میں جاتی ہی نہیں ہے اور بعض علماء نے اسی کی بنیاد پر کہا یہ جو سارا احتیاط کر رہے ہیں یہ کوئی مطلب کا نہیں ہے اور بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے تو اس لیے احتیاط اور یہ سب چیزیں کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے وبا پھیلتی نہیں ہے ایک دوسرے سے تعاون ایک دوسرے کو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اور ایسی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں کہ جو ایک سے دوسرے کو لگے ہیں ان کا استدلال کہاں سے اسی حدیث ہے اب ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ کیا کریں وہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے آپ دیکھیں جب اس طرح سے ہو تو کئی راستے لوگ اپناتے ہیں خطرناک راستہ کیا ہے دیکھو حدیثوں میں ٹکراؤ ہے ہم حدیثوں کو اسی لیے نہیں مانتے یہ کم عقل اور کم ہمت لوگ ہیں کہ جن کے اندر نصوص کو سمجھنے کے اعتبار سے کم ہمت ہی پائی جاتی ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے بچہ گرہ کھول نہیں پاتا ہے تو اس کو کینچی سے کاٹ دیتا ہے تو اسی لیے جب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تحقیق کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور ہمت اور حوصلہ اور محنت کرنے کے لیے جذبہ بھی اور عزم بھی نہیں ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ان کو ایسا کچھ ملتا ہے حدیثوں میں وہ پہلے ہی سے تیار ہوتے ہیں اس کو بہانہ بنا کر پورے ذخیر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کیا وجہ اس میں حدیث آپس میں ٹکراتی ہیں بعض اوقات وہ ٹکراتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے بعض علماء اس میں اختیار کرتے ہیں یہ راستہ کہ ایک حدیث صحیح ایک حدیث ضعیف ہو سکتی ہے تو لیکن یہاں دونوں حدیثیں صحیح ہیں دونوں صحیح میں موجود ہیں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں یہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک ضعیف ہو تو مسئلہ ہی ختم کہ ایک صحیح ہے اور دوسری ضعیف ہے تو ہم صحیح کو اختیار کریں ضعیف کو چھوڑ دیں تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں ناسک منسوخ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ باز اللہ نے اس میں کہا بھی ہے کہ یعنی جو حدیث ہے اور مسیح کی تعلق سے اور ادوا کی تو ادوا کو منسوخ بتایا ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہوں گا اس لیے میں رکھا بھی تھا حدیث لیکن سوچا بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی تو ابو ہریرہ ردی اللہ تعالی لا ادوا کو بعد میں بھول گئے تھے ان کے سامنے بعض رواعت نے جب بیان کیا ابو سلما نے کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہا نہیں تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ حدیث نہیں بلکہ اس کی بجائے دوسری حدیث کو بیان کیا جس میں بیماری کے پھیلنے کی بات ہے تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ پہلی حدیث شاید منسوخ ہو اور دوسری حدیث جو ہے یہ اس کی ناسخ ہو لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اس کے منسوخ ہونے کی کوئی سریح دلیل نہیں ہے جو صحیح بات اس میں یہ ہے کہ جب حدیثیں کئی ہوں اور ان کے معنی الگ الگ, الگ سامنے آتے ہوں سب سے اولا اور بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام نصوص کو مانیں اگر وہ صحیح ہوں اور اس میں ناسخ منسوخ ثابت نہ ہو سکتا اور ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو اگر صحیح ذہب بھی نہیں ہو سکتا ہے ناسخ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا ہے دو میں سے ایک ترجیح دینے کی جیسا بھی کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے جمع کرنے کو کی ترجیح کیوں دے رہے ہیں ہم لوگ یہ سب سے اچھا طریقہ کیوں بتا رہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتا کمر رسول فخن ہو فنتا ہو جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ اسائل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل یہ ہے اس کو یاد رکھیں اصل یہ ہے کہ رسول کی کوئی بات چھوڑی نہ جائے یہ بھی لو وہ بھی لو اب جمع کرو اس میں دونوں میں کہ کیا مطلب ہے لیکن یہ بھی نہیں چھوڑنا ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے جب تک کہ کوئی مجبوری ایسی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ کو ایک کو چھوڑ کے ایک کو لینا پڑے جب تک کہ مجبوری پیدا نہ ہو تمام باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینا ضروری ہے یہ اللہ کا حکم ہے کوئی آدمی کہ یہ فی کے مال کے بارے میں وہ دلیل لائے کہ اس میں تخصیص ہے اس کی الفاظ آیت کے عام ہے جو کچھ تو جب جو کچھ اللہ نے کہا تو آپ خاص کیوں کر رہے ہیں خاص کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں پیسہ دیں تو پیسہ لو حکم دیں تو حکم لو حدیث دیں تو حدیث لو قرآن دیا تو قرآن لو جو بھی دیں اس کو لے لو وہ ماں آتا کمر رسول فقو دو وہ نہا فنتا ہو جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ تو اس آئے سی بات معلوم ہوتی ہے کہ اولا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لیا جائے اور ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے اس کے ایسے معنی لیے جائیں کہ جس میں دونوں پر عمل ممکن ہو دونوں بھی اپنی جگہ برقرار رہیں اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے ایسا نہ کیا جائے تو کئی احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ جائیں گے اور اللہ کا حکم سب سے پہلے چھوٹے گا جو کہ تمام نصوص کو شامل ہے تو یہاں پر اس حدیث کے بارے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا موقف ہمارا ہونا چاہیے ایک اور روایت ہے جس سے آگے کی تشویش سمجھنا آسان ہو جائے گا جس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے کیا فرماتے اس حدیث میں جب آپ نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اجرب الاول اس پہلے کو کس نے خارشی بنایا جس پچھلی روایت میں کیا تھا فمن اعدل اول اس کو کس نے بیماری لگائی جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس کو اس کے پاس بیماری کہاں سے آئی اور اس روایت میں کیا ہے فمن اجرب الاول پہلے کو خارشی کس نے بنایا اگر خارش ایک دوسرے سے لگتی ہے پہلے کو کس نے بنایا اور آپ نے اس کے بعد میں فرمایا لا نہ ادوا ہے اور نہ سفر ہے نہ ادوا ہوتا ہے نہ سفر ہوتا ہے سفر کے معنی علماء نے کہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ اتنا چیختا چلاتا کہ آدمی مر جاتا ہے اور بھی مانا نے بیان کیے ہیں اور اسی طرح سے ادوا کے معنی آپ جان رہے ہیں ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا سفر کے یہ بھی معنی ذکر ہے علماء نے کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے نسی کے طور پر اور محرم مہینے کی بجائے اس کو آگے کر کے سفر میں کر دیتے تھے یہ بھی منع کیا گیا ہے تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ ادبا والا سفر خلق اللہ کل نفسن و قطب حیات وہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی اس کا رزق اور اس کی مصیبتیں سب کچھ پہلے سے لکھ دی ہیں تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادعا کا انکار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقدیر کا بھی ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ تقدیر کے خلاف اگر کوئی آدمی ادوا مانتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کی تقدیر کی عقیدے کی اسی لیے ابن قیم نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیرالیس پر آپ کو حدیث مل جائے گی اور ان شاء اللہ یہ حدیث صحیح ہے شیخ لالبانی ابن قیم کیا فرماتے ہیں اب جیسے کوئی آدمی سے دلیل لے سکتا ہے بیماری نہیں پھیلتی ہے لا ادوا حدیث میں آیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے تو اس بارے میں ابن قیم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فیمن کرباب اس حدیث میں اس آدمی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو اسباب کا انکار کرے کہ بیماری کے اسباب کا انکار کرنا اس کی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے بل اس بات القدر بلکہ اس میں تقدیر کے عقیدے کا اثبات ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے وَرَدُّ الْأَسْبَابِ كُلِّهَا إِلَى الْفَاعِلِ الْأَوَّلِ اور تمام اسباب کو سب سے پہلے فاعل جس نے سب سے پہلے حکم دیا کون ہے وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے حکم دیا بیماری آئی پہلے ان کو بیماری کان سے آئی اللہ کی طرف سے آئی تو اس میں اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو تقدیر کے ماتحت مانے اور وہ یہ بات مانے کہ تمام چیزیں زندگی میں اچھی بری آنے والی بیماریاں جو آتی ہیں معاشرے میں ہو یا فرد کی زندگی میں ہو تو ان کا سب کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں بدلفی حفباط القدر و رد الاسباب کل الافا تمام اسباب کو پہلے فاعل کی طرف پھیر دینا فعل الما یورید اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اللہ کی طرف تمام اسباب کو پھیرا جائے اس کی تعلیم اس میں یہ نہیں کہ آدمی مخلوق میں کھو جائے ارے اونٹ سے بیماری لگتی ہے بس اونٹ تک جا کے رکمت آپ نے بتا بھی پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی اللہ کی طرف سے آئی تو وہاں اونٹ پر جا کے رکمت مت جا بلکہ اس سے آگے جا اس سے آگے جا یہ عقیدہ رکھ کے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, سے آتی ہے تو اس میں اونٹ کے ان ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کا انکار نہیں ہے اونٹ پہ رکنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ آدمی کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ بیماریاں اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. میں ابن بات کہی ہے. دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں دو حدیثیں جو ہم نے اس سے پہلے دیکھیں کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ رکھا جائے اور دوسری حدیث لا عدواء. بیماری ایک کی دوسرے کو پھیلتی نہیں ان دو حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہندی فی الحدیف آخر میرے نزدیک ان دو حدیثوں میں علماء نے مختلف موقف اختیار کریں کیے ہیں کسی نے تضعیف کی ایک کو ضعیف ایک کو صحیح کہا کسی نے ترجیح دی کسی نے ناسک منسوخ کا کہتے ہیں میرے نزدیک اس میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہتے ہیں کہ وہ ہندی فی الحدیف مسلق آخر میرے نزدیک ایک موقف ان سے الگ ہٹ کر ہے اس ان دو حدیثوں کے بارے میں یہ طب عن و اسبات جس میں اسباب اور حکمتوں کو بھی مانا جاتا ہے مانا جا سکتا ہے اس کا اسبات ہے اس کا اقرار ہے وہ نف یا مکھان و علمین شرک و اعتقاد الباطل اور جس شرک میں اور باطل العقیدے میں عرب کے مشرقین مبتلا تھے اس کا انکار اس میں ہے اسباب کو مانا جائے اور مشرقین کے عقیدے کا انکار کیا جائے کہتے ہیں وہ کو ان نفی و نفی کو بھی مانا جائے اثبات کو بھی مانا جائے اپنی اپنی جگہ پر مناسب چیز کی نفی کی جائے مناسب چیز کا اسبات کیا جائے اس کو مانا جائے ایک میں انکار کیا جائے ایک میں اقرار کیا جائے بیماری پھیلتی ہے پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی ہے جیسا ان کا عقیدہ تھا ویسے نہیں پھیلتی ہے ہاں جیسے پھیلنا پھیلتی ہے ویسے پھیلتی ہے اللہ کی تقدیر اور اس کے حکم سے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فَإنَّ الْعَوَامَ كَانُوا يثبتونَ الْعَدْوَى عَلَى مِّنَ الْباطلِ. اس زمانے کی عام عوام جو مشرقین کی تھی جاہلیت میں وہ بیماری کے پھیلنے کو اپنے شرکیہ عقیدے کے مطابق مانگتی تھی جو کہ باقل تھا کما یقول منتظیر القوا کی بفیحا دل عالم و سعودی ہا و نوسیحا کما تقدما کہتے ہیں جیسا کہ بعض منجمی ستاروں کا عقیدہ ستاروں کے اثر سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے ستاروں آج بھی شوق مانتے اس بات کو آپ کی ستارے گردش میں ہیں حالات خراب ہیں کیا کروں ہاتھ بیٹھتا ہے تو آپ کی ستارے گردش میں ہیں ستارے ہمیشہ سے گردش میں ہیں وہ کلفی فلکل کیا ان ستاروں کی وجہ سے انسان کے لیے کامیابی ناکامی بیماری شفا اور راحت اور تکلیف اور خوشی اور غم کے حالات آتے ہیں نہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ستاروں کا گردش کرنا اگرچہ اپنی جگہ ہے وہ گردش کر رہے ہیں لیکن ان کی گردش اور مختلف مقامات کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئے شرقیہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا مشرقین عقیدہ رکھتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اس کا انکار کیا گیا ہے تو ایسا اثر ایسی تاثیر جو ستاروں کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں اسلام میں اس کی نفی کی گئی اسی طرح سے بیماری کا فری نفسی ہی ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا اس طرح سے جو شرکیہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا اسلام میں اس کی نفی کی گئی ہے کہ ان کا جو ایک توہمات ان کے اندر تھے ان کے اندر جو اس طرح کے سپرسٹیشن تھے تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اسلام میں انکار کیا گیا کہ ایسی بیماری نہیں پھیلتی ہے تو کہتے ان علاوہ مکان شر کے باقی ہے شرک عقیدہ ان کا تھا کہ بیماری خود ایک دوسرے کو لگتی ہے بیماری خود ایک سے دوسرے کو لگتی یعنی بیماری کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے لگے بیماری کا اپنا اختیار ہے وہ انتخاب کرتی ہے لوگوں کا اس کو لگنا اس کو لگنا تو بیماری خود سے لگتی ہے لوگوں کو یہ عقیدہ اسلام میں نہیں کہ آدمی بیماری سے گھبرا جائے کوئی دیوی دیوتا ہو جیسے اس سے گھبرائے تو اس طرح کا اسلام عقیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو مفتاح داری سعادہ میں ابن قیمت اللہ علیہ نے بات کئی اور جمع کیا دونوں کو کہا کہ مشرقین کے عقیدے کے مطابق ماننا غلط ہے البتہ بیماری کا لگنا اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ امام النووی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ شرح مسلم میں ان احادیث کے زمن میں کہتے ہیں امام نووی وطریق الجمعی ان حدیثا لا عدوى المراد بهی نفی ما کانت الجاہلیت تزعمه وتعتقده ان المرض والعاہت تعد بطبعیہ لا بف اللہ تعالی تو قبیحا لا بف اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو جمع کرنا اس طرح سے ہے ان سب حدیثوں کو ہم کو ماننا چاہیے اور مطلب یہ ہے کہ لا ادوا میں جو انکار ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جاہلیت میں مشرقین یا قیدہ رکھتے ہیں رکھتے تھے کہ بیماری خود سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے بیماری خود مختار ہے اور وہ خود انتخاب کر کے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے لا بفعل اللہ تعالی اس میں اللہ کا فیصلہ اللہ کا فعل نہیں ہوتا ہے اللہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتقاد کی نفی کی ہے جس میں اللہ کا انکار ہو جس میں اللہ کی نفی ہو اللہ کے دخل کا اللہ کے حکم کا اللہ کے فیصلے کا انکار ہو بیماری ہی کی طرف نسبت کر دی جائے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اَنَّ الْمَرَضَ اور جہاں تک کہ اس حدیث کا معاملہ ہے کہ بیمار اوٹوں کو صحت مند اوٹوں کے پاس مت لاؤ کہتے کہتے وہ جو حدیث ہے کہ بیمار اوٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس مت لاؤ کہتے اس میں اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ جس چیز سے نقصان ہوتا ہے آدتا مشاہدے میں ہے کہ نقصان ہوتا ہے جس چیز سے نقصان ہوتا ہے غرر ہے تو اس چیز سے بچا جائے کیونکہ یہ غرر اللہ تعالی کے فعل اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے یہ اعتقاد اگر کوئی آدمی رکھتا ہے ایسا آدمی برا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلے سے اللہ کی تقدیر سے ممکن ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگے اگر کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اس لیے کہ تباہ ایسا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہوا مجھ کو وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہا میں سگریٹ سالوں سے پیتا مجھ کو کینسر نہیں ہوا اور کوئی آدمی کہا میں تو ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلاتا ہوں میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کسی کا نہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اس پر کہ نہیں ہوا اس کو لیکن وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آنکھ بند کر کے گاڑی چلانے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں ہونا اللہ نے اس کو نہیں ہونے دیا یہ اللہ کا حکم ہے اور جن کو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن آدتن ایسا ہوتا ہے تجربہ اس پر شاہد ہے تو اس کی بھی نفی نہیں ہے اور اس کی بھی نفی نہیں ہے تو اسباب کا انکار اسلام میں نہیں ہے لیکن اسباب پر اتنی نگاہ رکھنا کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے بلکہ اللہ کا انکار کرنے لگے اس سے منع کیا گیا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے امام نوئین جو میں نے ذکر کی یہ شیر مسلم کی میں اس کو ذکر کیا ہے شیخ الل کیا کہتے ہیں شیخ اللبانی نے اسحا میں یہ ساری حدیث لائد ہوا اور پھر مرض والی اور پھر اسی طرح سے جزام والی حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ایک تفصیلی طور پر اس کو سمجھایا ہے اس کا ایک حصہ ہم اقتباس یہاں پر دیکھیں گے تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو جائے شیخل البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَبْ أَنْ أَنَّهُ لَا تَعْرُضَ بَيْنَ بَيْنَ هَذَيْنِ کہتے ہیں کہ جو دو حدیثیں ہیں جس میں ایک میں بیماروٹوں کو صحت مندوٹوں کے پاس میں تکرار اس لیے کروں تاکہ یاد رہے بیمار اوٹوں کو صحت مندوٹوں کے پاس لانے سے منع کیا اور اسی طرح سے جزام کی بیماری میں مبتلا شخص سے دور رہنے کے لیے کہا گیا یہ دو حدیثیں ہیں اور تیسری حدیث ہے جو بظاہر اس کے برقلاف دکھائی دیتی ہے جس میں لا ادوا کہا گیا ہے کہتے ہیں بین حدیث وہ بین احادیثی لا ادوا کہتے ہیں کہ دو حدیث وہ اور یہ لا ادوا والی ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے المتقدمہ لئن المقصود بہما اثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن اللہ تعالى من المریض إلى السریف کہتے ہیں اس لئے کہ مقصود اس میں عدواء کا اثبات ہے ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مریض سے بیماری اللہ رب العالمین کے حکم سے منتقل ہوتی ہے ان تمام حدیثوں میں اثبات کا ذکر ہے المراد بتلا اللہ ان تمام حدیثوں میں جس ادوا کا انکار ہے جس بیماری کے لگنے کا انکار ہے وہ انکار اس شرکے عقیدے کا انکار ہے جس میں جاہلیت کے لوگ مبتلا تھے وہی ذلك۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ بیماری خود سے دوسروں میں منتقل ہوتی ہے اس میں اللہ کی کوئی مشیت کا دخل نہیں ہوتا ہے اللہ چاہے تو پھیلے گی نہیں چاہے تو نہیں پھیلے گی ایسا نہیں ہوتا ہے پھیلتی ہی ہے پھیلتی ہی ہے خود سے پھیلتی ہے اللہ کی مشیت کا اس میں دخل نہیں یہ مشرقین کا عقیدہ تھا اس عقیدے کا انکار حدیث میں آیا ہے کمایو شدوی جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے جس میں آپ نے اس دیہاتی سے کہا تھا فمن اعدل اول اس پہلے اونٹ کو کس نے بیماری پہنچائی فقت اللہ فتح اللہ عز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی نظر پلٹا کے اللہ کی طرف پھیر دی یعنی جو پہلا سبب ہے اس طرف پھیرتی اس اونٹ کی اس کو لگی اس اونٹ کو اس کو لگی ٹھیک ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی تو جب وہ اونٹوں میں کھویا ہوا ہے اس سے نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے اونٹ کا ذکر کر کے آپ نے کہا پہلے اونٹ کے پاس بیماری کہاں سے آئی تاکہ اس کے ذہن میں بات ہے ہاں پہلے اونٹ کو اللہ کی طرف سے آئی تو آپ نے اونٹوں سے نظر اس کی پھیر کر اس کی نگاہ اللہ کی طرف جو کہ پہلا سبب ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے بیماری آئی ہے آپ نے اللہ کی طرف اس شخص کو پھیر دیا اور کیا آپ نے اس بات کا انکار نہیں کیا جو شخص نے کہا کہ پھر اس کا کیا کریں گے کہ ایک اونٹ جو صحیح سلامت ہوتا ہے ہرن کی طرح ہوتا ہے ریگستان میں ہم اس کو لے جاتے ہیں خارشی اونٹ کے پاس اور پھر وہ خارشی اونٹ اس کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اس کو بھی خارشی بنا دیتا ہے پھر اس کا کیا اس دیہاتی نے جو یہ اپنا مشاہدہ بیان کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے نہیں کہا آپ نے ایسا نہیں کہا ایسا نہیں ہوتا ہے وہ شخص اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہے اور آپ نے اس کے مشاہدے کی تردید نہیں کی بلکہ آپ نے کہا کہ پہلے کو کس نے خارشی بنایا تو آپ نے اس بات کو ڈراپ کر کے آگے کی بات کہی کہ پہلے کو کس نے خارشی بنایا تو شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اس مشاہدے کا انکار نہیں کیا جس چیز کو مان رہا تھا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہم دیکھتے ہیں آپ نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا کہا کہ پہلے کو بھی تو تھی نہ خارش اس کو کہاں سے آئی تاکہ اس انسان کی نگاہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کی بات سے اوپر اٹھ کے رب العالمین کی طرف جائے تاکہ وہ مشرقین کی طرح اس عقیدے میں نہ رہے کہ مخلوق سے مخلوق ہی میں بیماری آتی ہے اس میں اللہ کا دخل نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ کا افباد کیا گیا اونٹوں میں بیماری پھیلنے کی نفی نہیں کی گئی اس کو یاد رکھیے یہاں پر اللہ کی طرف سے بیماری آنے کا اقرار ہے اونٹوں کا ایک دوسرے سے خارشی ہونے کا انکار اس میں نہیں ہے کہتے بل ان نہ ہو اقر رہو الحدا اللہ خانہ شاہد ہو فرماتے ہیں کہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے مشاہدے پر اقرار کیا اس کا انکار نہیں کیا وہ ان کرفہ فقط بکول ہی رہو فمن آپ اپنے جو انکار کیا وہ بس اونٹوں پہ رک جانے کا اور اس مشاہدے ہی کو اپنی لیے بنیاد بنانے کا اس پر انکار کیا اسی مشاہدے پر رکنے سے آپ نے اس کی نفی کی اور آپ نے کہا کہ پہلے کو کس نے خارشی بنایا کہتے ہیں جملۃ القول تجرب مشاہد کہتے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دو حدیثوں سے مجزوم کی حدیث اور اس کے علاوہ اونٹ والی حدیث کہ نہ لایا جائے خارشی اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے پاس یا بیماری والے اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس تو یہ جو دو حدیثیں ہیں ان سے ادوا ثابت ہوتا ہے ان سے ادوا ایک کا دوسرے کو بیماری لگنا ثابت ہوتا ہے وہی ثابتن تجرباتن و مشاہد تجربے سے بھی بات ثابت ہوتی ہے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس سے اوپر یہ کہ دو حدیثیں اس کی تعید میں تجربے و مشاہدے کی ہمارے سامنے ہیں. تو الصحیحہ میں حدیث نمبر 971 کے ضمن میں شیخ اللہ نے بات کی اور بھی کہا ہے اور ان روایت کو آپ دیکھیں جو چاہتا ہے اس کی طرف ارجو کر سکتا ہے تو الصحیحہ میں سلسلت الاحادیث الصحیحہ وشیع من فقیحہ اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے حدیث نمبر 971 جلد نمبر دو صفحہ نمبر 660 تو یہ ایک مسئلہ اس کو ہم نے دیکھا کہ کیا بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے ہم اخیر میں اس نتیجے پر پہنچے ایسا ممکن ہے لیکن اس عقیدے کے مطابق نہیں جس میں مشرقین اور آج کل کے سائنسداں مبتلا ہیں کہ نئی بیماری خود سے لگتی ہے بلکہ اس عقیدے کے مطابق جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے حکم سے لگ سکتی ہے نہیں بھی لگ سکتی ہے اسی لیے ان علماء کی بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو اور جزام کی بیماری میں ہیں ان کے گھر والے سالوں سال ان کے ساتھ میں لیکن نہیں لگی ان کو اللہ نے نہیں چاہا نہیں لگی لیکن نہیں لگتی ایسا نہیں اس لیے کہ بعض لوگوں کو لگی بھی ہے سائنسدانوں نے تجربے سے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں ایک کی دوسرے کو دوسرے کی تیسے کو گھر میں والوں کو لگی تو بعض گھر والوں کو لگی بھی ہے بلکہ پہلا جو اس کو نام جو بیماری کا دیا گیا ہے Hansen's, Hansen's Disease, اس نے خود تجربے سے دیکھا کہ ایک فیملی کے لوگوں کو یہ لگتی ہے تو پہلے لوگ مانتے تھے کہ جزام کی بیماری جو ہے یہ ہیریڈیٹری ہوتی ہے خاندانی ہوتی کہ باپ کی بیٹے میں آئی جیسے بہت ساری بیماریاں ہوتی نہیں اس نے کہا کہ یہ ایک سے دوسرے کی صحبت کی وجہ سے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پیدائشی طور پر نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ صحبت کی وجہ سے مل جل کر رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو بادلوں کو ہوتی ہے بادلوں کو نہیں بھی ہوتی ہے تو اس سے مزید حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالی چاہے تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اور یہ سارے معاملات میں ہے صرف بیماری میں نہیں بلکہ ساری چیزوں میں ہیں. ساری چیزوں میں ہیں. کوئی آدمی پار سے گرتا ہے مر جاتا ہے کوئی گرتا ہے نہیں مرتا ہے کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے کسی کا ہوتا ہے نہیں مرتا ہے تو ایسی کتنی مثالیں تو غرر اور حفاظت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن تجربے میں ایسا ہے کہ اسباب اس کے ہیں کوئی آدمی ایکسیڈنٹ مر جائے کیا کہیں گے ایکسیڈنٹ میں نہیں مرا وہ اللہ کے حکم سے مرا یہ کہیں گے آپ کسی آدمی نے قتل کر دیا کہا؟ اللہ نے اس کو مارا اس نے نہیں مارا اس کو. اس کو پا... اس کو سزا مت دو کوئی احساس نہیں کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو مارا ہے سبب کو ماننا شرک ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں اسلام سبب کو ماننے کی نفی نہیں کرتا ہے سبب کو مان کر اللہ کو بھولنے یا سبب ہی کو اصل بنانے کی نفی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے تو یہ باتیں ہم نے ان تین حدیثوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی اور علماء نے جو بات بتائی ہے اس کی روشنی میں چوتھا سوال ہمارے سامنے ہے میں سمجھتا شاید وہ آج کا آخری سوال ہمارا ہوگا کہ کیا بلکہ دو باتیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ کیا ایک بیمار کو صحت مند سے الگ رکھنا ٹھیک ہے اخلاقی طور پر بھی اور شریع طور پر بھی کہ ایک آدمی جس کو کوئی بیماری ہے ایسی بیماری جس کو تحقیق سے اور طبی طریقے سے معلوم ہوا ہو کہ یہ متعدی ہے یہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کارنٹین کیا جائے کیا اس کو الگ رکھا جائے کیا شرائن یہ درست ہے اس تعلق سے ابن تہمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا فتحا میں مجمول فتح میں جلد نمبر چوبیس اور صفحہ نمبر دو سو چوراسی پر یہ بات آپ کو ملے گی جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر دو سو چوراسی کہتے ہیں یعنی ابن تیمیہ سے پوچھا گیا رحم اللہ وسو الا انجول مبتلا ایک آدمی جو بیماری میں مبتلا ہے اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا سَكَنَ فی دارٍ بَيْنَ قَوْمٍ أصحا. وہ ایسے گھر میں یا ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر دوسرے صحت مند لوگ بھی ہیں فقال بہم لا یم کنامورا چکا ولاسحج اخراجو ہو بعض لوگوں نے اس بیمار سے کہا کہ تمہارے لئے یعنی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہو ایسے لوگوں کے ساتھ جو صحت مند ہیں اور تمہارا لوگوں کے ساتھ پہ رہنا ہے. لوگوں کا تمہارے ساتھ پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے تو لا ہونا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے یا تم کو بھی ٹھیک نہیں کہ ہمارے ساتھ رہو اگر اس سے کوئی کہتا ہے اور اس انسان کو الگ رکھا جاتا ہے کوارنٹین کیا جاتا ہے کیا شرحان یہ درست ہے عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو کیا یہ مناسب ہے فاجاب ابن تیمی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہا نام لہم ای یمنعوه من السكن بین الاصحا ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے ان کے لیے جائز ہے کہ اس آدمی کو اس بات سے منع کریں کہ وہ صحت مندوں کے ساتھ رہے ان کے لیے جائز ہے کہ اس کو صحت مند لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہر بیماری نہیں بلکہ ایسی بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں خصوصا جن میں ہلاکت کا اور بہت شتنے ورر کا اندیشہ ہے یعنی کہ کسی کا سر درد ہو رہا ہے دور جاؤ آپ کا سر درد میرے اندر بھی آ جائے گا جالت ہے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایسی بیماری ہو جو تحقیق سے معلوم ہوئی ہو کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور اس پہ غرب ہے تو کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے یا تم کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے نام لہم ایم من لہما نبی صلی اللہ علیہ اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے پاس نہ لائے صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ایسے آدمی کو جس کے جس کے پاس بیمار اونٹ ہیں ان کو صحت مند اونٹوں والے کے پاس یا اس کے اونٹوں کے پاس لانے سے آپ نے منع کیا ماں کا لا دعا والا جب کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے آپ ہی نے کہا ہے کہ لا دعا والی بیماری نہیں لگتی ہے اور طیارہ نہیں ہوتا ہے. بس شگونی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے آپ جا رہے ہیں راستہ کوئی آپ کی بلی کراس کر گئی آپ کھڑے ہو گئے وہاں پر سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں کیوں اس لیے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلی راستہ اگر کراس کر جائے تو کام نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا ہے بشگونی ہے اس بلی کو کیا مان آپ کیوں جا رہے تھے اور اس کا کیا لینا دینا آپ سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن لوگوں کا تجربہ ہے یہ لوگوں کا تجربہ ہے یہ مشرقانہ تجربہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے توہم کے تو کہتے ہیں کہ تیارہ نہیں ہے کوئی چیز اس طرح سے بشگونی لینا ٹھیک نہیں ہے تو لاید تیارہ یہ خود اللہ کی نبی صلی اللہ اور وسلم کہا لیکن آپ ہی نے بھی کہا ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند مند اونٹوں کے پاس نہیں لانا چاہیے اسی طرح سے آپ سے یہ بھی مروی ہے یہ صحیح روایت ہے رویا سے آپ کہیں اس طرح نہ چلے جائیں کہ رویا تمریز کا سیگا اس لیے یہ حدیظ ععیف ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جس کو جزام کی بیماری تھی جب وہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا قبیل تقیب کے حساب تھے ہو تو آپ نے ان صحابی سے کہا کہ یعنی ان صحابی سے کہا جاؤ ان کو منع کرو اور آپ نے اس شخص کو روک دیا آنے سے اور آپ نے کہا کہ ہم نے تم سے بیت کر لی اور آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے یا آپ کی مجلس میں داخل ہونے سے اس شخص کو منع کر دیا تو یہ جو منع آپ نے کیا ہے روکا اور آنے سے منع کیا ایسے ہی کسی انسان کو عام لوگوں میں مجال اس میں آنے سے روکا جا سکتا ہے ایسا آدمی جس کی بیماری سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ استدلال ابن قیم رحمت اللہ لکھا ہے ان حدیثوں سے اس کو مجموع فتح میں جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر دو سو چھیاسی پر یہ بات موجود ہے آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان اللہ چوتھی بات اس میں یہ ہے بلکہ اس کے بعد بات, بات ایک اور بات ہے دو باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں اور وقت ہمارا نو بجے تک اس سے پہلے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تاکہ آخری جو حصہ ہمارا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے مرض کے سلسلے میں وباؤں کے سلسلے میں وہ پورا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھ سکتے ہیں تو چوتھی بات اس میں ہے کہ کیا دوا اور علاج تقدیر پر یقین کے خلاف نہیں ہے ایک آدمی اور کیا یہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے اللہ چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہو اور اب دوا سے اس کو بھگا رہے تو اللہ کی اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں کیا آپ تو بات کی طرف سے اس طرح کی باتیں بھی سننے ملتی ہے کہ علاج کرنا اللہ کی رضا کے خلاف ہے بیمار کس نے کیا اللہ نے تو دوا کر کے کیا کر رہا ہے بیماری کو ہٹا رہا ہے تو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں کیا تو اس طرح کی جو بات ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے جب آدمی حدیثوں کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوا کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ امن القدر کیا تقدیر میں کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے بیماری آئے تو کیا پھر بھی دوا فائدہ پہنچاتی ہے تقدیر میں بیمار ہونا ہے تو کیا دوا فائدہ پہنچائے گی آپ نے کہا ادوا قال ادوا القدر دوا بھی تقدیر ہی میں سے ہے تقدیر کے برخلاف نہیں ہے تقدیر کے اپوزٹ نہیں ہے اس کی ضد نہیں ہے ادوا من القدر وہ قدرین فرابی اور دوا کبھی اللہ کے حکم سے فائدہ بھی پہنچاتی ہے اللہ کا حکم ہو تو دوا فائدہ پہنچاتی ہے اللہ کا حکم ہو تو دوا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے اللہ کا چاہے تو فائدہ ہوتا ہے چاہے تو نہیں ہوتا ہے تو وہ تقدیر کے ماتحت ہے دوا تقدیر کے خلاف نہیں ہے تو اس حدیث کو امام اتبارانی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع سغیر میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے حدیث نمبر 3415 پر تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دوا اور علاج کرنا تقدیر کے عقیدے کے خلاف نہیں اور وہ اللہ کی ردوا کے بھی خلاف نہیں ہے نمبر پانچ کیا ہر بیماری کی دوا ہے بعضوں وہ کہتے ہیں اس کی دوا نہیں نکلی اب تک کووڈ نائنٹین کی ہوگی کہ نہیں ہوگی گھبرا رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو نقصان ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو ایک انسان کو اتنا بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ وہ ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہو جائے وہ ڈر جہنم سے زیادہ ہو جائے آپ غور کریں کہ لوگ ڈرے ہوئے سہم سہ میں گھبرائے گھبرائے ہیں ایک دم تو آدمی یعنی ٹھیک ہے اس کا اپنا خوفنی اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے ہمارے ڈرنے کا اور آخرت کاذاب اس سے بہت زیادہ بھیاانک ہے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے نہیں ہے کہ آدمی اس سے اتنا ڈرے کیا ہر بیماری کی دوا ہے چاہے آج نہ ہو لیکن آج نہیں تو کل ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو عالمہ من عالیمہ جہلا من جس نے اس دوا کو جانا اس نے جانا جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا یعنی بعض لوگ اس دوا کو ڈھونڈ پاتے ہیں بعض لوگ نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں دوا تو دنیا میں ہے جیسے آپ کو کسی کا ایڈریس نہیں مل رہا کسی آدمی سے پوچھو بھائی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا میں یہ آدمی کہاں رہتا ہے شادی بستی میں نہیں رہتا غلط ایڈریس ہے آپ کو نہیں مانا آئیے میرے جاتا ہوں وہ لے کے گیا آپ کو گھر پہ یہ تو گھر سامنے انہوں نے کتنی مرتبہ چکا لگا لیکن یہ گھر مجھ کو نہیں ملا کہاں پوچھ لیتے کسی سے عالیما من عالیما ہوں اور من جہ ہو بعض لوگ زندگی لگا دیتے ہیں لیکن ان کو کسی بیماری کا علاج نہیں ملتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اللہ کی توفیق سے علاج مل جاتا ہے تو یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے نہیں مل رہا ہے وہ گھر ہے آپ کو نہیں مل رہا ہے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا ہے گھر اس کی گھر کی وجود کی نفی نہیں ہے ملنے کی نفی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے کسی کو مل جاتی ہے دوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے علاج کے اسباب دنیا میں نازل کیے ہیں اس کا علاج ہے جب ملے گا تب ملے گا جس نے جانا جس کو ملے گا اس کو ملے گا ایک ملک والوں کو مل جائے گا دوسروں کو نہیں ملے گا ایک سائنٹسٹ کو ایک ڈاکٹر کو ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا علی ماہ من علی ماہ وہ جا من جہی لہو ہاں ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں جس کی کوئی دوا نہیں کالیا رسول اللہ, <السَّام> نے پوچھا اللہ کی رسول سام کیا ہے قَالَ الموت. موت. موت کی کوئی دوا نہیں ہے آدمی اس کا کھلا دی واپس سے اٹھ کے بیٹھ گیا نہیں ہوتا ایسا جو گیا وہ گیا جس کی موت ہو گئی ہو گئی تو موت کا موت کے مقابلے میں کوئی دوا نہیں ہے ہاں بیماری چاہے کوئی بھی ہو اس بیماری کا علاج ہے اس بیماری کا علاج ہے اس حدیث کو امام الحاکم نے اپنی المصدق میں روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے ال اس کو صحیح کہا ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نو پر تو یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان آ, نا امید نہ ہو گھبرا رہے لوگ کیا ہوگا ڈبلو ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں کتنے مر رہے ہیں گھبرا رہے ایک دم کہیں میں تو نہیں مر جاؤں گا جب مرنا ہوگا مریں گے جب مرنا ہوگا مریں گے موت آنے سے پہلے نہیں مریں گے موت آنے کے بعد نہیں رکیں گے جب آنا ہوگا آئے گی موت اور اللہ ہی کے پاس جانا اور کہاں جانا ہے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے جائیں گے کہاں پہ مرنے کے بعد آدمی رہا ہے, میں مرا تو کیا ہوگا میں مرا تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا وہی اللہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں جو بہت رحم والا ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں اسی اللہ کے پاس جائیں گے تو گھبرانے کی بات کیا ہے اللہ سے آدمی اچھا گمان رکھے اللہ سے ملاقات کی امید اگر آخری وقت میں آدمی رکھے اور خوش ہو اس پر شوق اور یقین اس کو ہو تو اللہ ابھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے یاد رکھیں اس بات کو تو آپ نے فرمایا بارا اب ملا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں ہر بیماری کی دوا ہے ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری کی موافق ہو جاتی ہے جب دوا بیماری کی کے مطابق صحیح استعمال کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے انسان صحیح ہو جاتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے بری ہو جاتا ہے اس بیماری سے دیکھیے دونوں کا اقرار اس میں ہے دوا کا بھی ہے اور اللہ کے عزن کا بھی ہے یہی بات آدمی کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان دوا بھی کرے اور اللہ رب العالمین ہی کو شفا دینے والا مانے تو یہ دونوں چیزیں اگر جمع کرتا ہے تو دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ مشرق نہیں ہوتا ہے وہ دوا کو ماننے سے اللہ سے ہٹ نہیں جاتا ہے دور نہیں ہو جاتا ہے تو بگڑتی نہیں ہے. بشرت ہے کہ وہ اللہ کا اذن مانے اللہ کا حکم اللہ کی مشیت کو مانے تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے یہ نہیں کہ کوئی سائنٹسٹ بنایا سائنٹسٹ کہاں سے لایا اس کو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں انہی میں سے اس نے اس کو معلوم کیا معلوم کرنا تخلیق نہیں ہے بھائی چاند تلاش کی آسمان میں اتنے چاند ہیں اتنے فلاں سیارے ہیں تو کہ خالق ہوا اس اس کا اس کا ڈھونڈنے والا ہوا اس کا خالق نہیں ہوا خالق کون ہے اللہ رب العالمین ہے تو انسان کو چاہیے کہ بات یاد رکھے تاکہ اس کے عقیدے میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو انشاء اللہ جو بقیہ باتیں ہیں کیونکہ شیخ نے کہا تھا آپ لیجئے تفصیل سے اور بچی ہوئی بات اس کو آپ تیسرے درس میں بھی مکمل کریں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تو آخری جو حصہ ہماری گفتگو کا ہے کہ ایسے مرض کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہم کو صحیح فہم عطا فرمائے قرآن و سنت کا اور اگر غلطی ہم سے ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حکم سے اپنی توفیق سے ہم کو صحیح کی طرف پیر دے اقولو هذا و استغفاللہ لیو لکھو جزاک اللہ خیر الجزا اللہ رب الامن شیخ محترم کو اس کا بہترین بدلاتا فرمائے شیخ نے بڑی قیمتی باتیں موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے کی ہیں اللہ رب الامن قیمتی باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو کی ہیں شیخ کے میزان حسنات میں عنایت فرمائے اور اللہ حرب العامن شیخ کی حفاظ فرمائے اور انشاءاللہ اللہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا ہے اگلے جمعہ کو باقی باتیں موضوع سے متعلق ہمارے سامنے شیخ فرمائیں گے اور بڑا اہم سلسلہ رہے گی آج سمجھ موضوع گفتگو کا اور وہ ہے کہ ان بیماریوں کے علاج کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں ان تمام باتوں کو انشاءاللہ شیخ اگلے درس میں بیان کریں گے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ شیخ محترم نے تین ہفتہ لگاتار ہمیں دیا ہے ہم شیخ کے شاکر و ممنون ہے اور شیخ کی صحت اور علم اور عمر میں تمام چیزوں برکت کی دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے دین سے محبت اہل علم سے محبت اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی محبت کا کی وابستگی اور اس سے محبت کا ثبوت دیا آپ لوگ اس پر شکریہ کہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے اور آگے آنے والے جمعہ میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے کیونکہ آنے والا جو جمعہ ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ساری باتوں خلاصہ تو کیونکہ اصل ہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا علاج کیا کتاب کی و سنت کی روشری نے یہ ساری باتیں نے سنی بڑی قیمتی باتیں اہلِ علم کی اور علماء سے جڑ کر کے جو باتیں انسان سنتا ہے اللہ حبراہن کے اندر برکت دیتا ہے اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء سے جڑے رہیں اور علماء کی رہنمائی میں رہیں اور ان سے سنیں آپ نے دیکھا جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کے اندر شیخ محترم نے کس طریقے سے تدبیک نکالی علماء کے اقوال پیش کیے تمام احادیث کا خلاصہ کیا اہل علم کی اقوال کی روشنی میں اور کتنی پیاری باتیں کتنے سہل اور آسان انداز میں شیخ نے ہمیں پوری باتیں سمجھا دی ہیں کے تعلق سے جو بڑا موضوع بنا ہوا اس وقت کا کہ کیا کوئی بیماری متعدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کا کیا شریعت اندر حکم ہے اس کا کیا مسئلہ ہے شیخ نے پانی کی طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو سمجھا دیا ہے اب اس پر کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے علماء کے اخبال کی روشنی میں اور تمام احادیث کی روشنی میں یہ باتیں ہمیں علماء سے جلنے کے بعد معلوم پڑتی ہیں تو اللہ ابام شیخ محترم کو جدائے خیرتا فرمائے اور اللہ ابام ان کے علم میں برقرتا فرمائے انشاءاللہ اللہ پھر اگلے جمعہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگ خوش شریک ہوں دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے دعوت دیں ادال خیر کا فائر اللہ کے سرخ دیس ہے جو خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو اسے بھی کرنے والے کے برابر عجر ملتا ہے الحمدللہ للہ آپ کسی کو فارورڈ کریں گے یہ پروگرام وہ سنے گا اور اس کے علم میں اضافہ ہوگا عقیدے کی صلاح ہوگی شرک اور بدہات چھوڑے گا وہ توحید اور سنت کے راستے پر آئے گا اور صلب صن کے عقیدے اور منہج کو اپنائے گا تو آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا آپ کو بھی اللہ ربان عزر سے نوازے گا اتنا رحم دل اللہ, اللہ سب کو اجر دینا چاہتا لیکن ہم ہی عجر کمانے سے محروم رہتے ہیں آپ صرف اس پروگرام کو دوسروں کو آپ شیئر کیجیے اور دوسروں کے واٹس ایپ پر بھیجئے اور دوسروں کو آپ دعوت دیجئے کہ علمی پروگرام ہے اور اس میں کتاب و سنت اور سلب صالین کے عقید اور منحص کے مطابق باتیں بتائی جاتی ہیں آپ لوگ اس کے اندر شرکت کریں آپ کے علمی کے اندر اضافہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بخالہ سے کام نہ لیں بخیل نہ بنیں اس طرح کے پروگراموں کو عام کریں وہ پروگرام جو سلب صالح کے عقید و منحص کے مطابق ہو جو کتاب و سنت کے مطابق ہو ان کو آپ لوگوں کے اندر عام کریں اور اسے لوگوں کے اندر پھیلائیں آپ کو بھی اللہ عبامن ایک اللہ آپ کو بھی عزر دے گا یہ بھی یعنی دعوت کا ایک کام ہے دعوت ایک شیخ نے تقریر کی ماشاءاللہ درس دیا اور بہت اہم کام شیخ ادا کر رہے ہیں شیخ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے شیخ کو علم سے نوازا تو ہماری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو ہم لوگوں کے اندر عام کریں گویا کہ آپ بھی دعوت ہی کا کام کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بھی مائک ہو آپ بھی لیپ ٹاپ لے کر کے مائک لے کر کے لوگوں کے درمیان درس دینا شروع کر دیں ایک دو باتیں معلوم ہو گئی چندر صاحب نے سن لیا اور علامہ گوگل سے کچھ باتیں آپ کو معلوم ہو گئی اور آپ لوگوں کے اندر درس دینا شروع کر دیں تو اس میں کیا ہوگا وہی ہوگا جب علما کی رہنمائی میں آپ نہیں رہیں گے آپ علماء سے علم حاصل نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو شیخ صالح فودان حفظہ اللہ جو مملت سعودی عرب کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے عالموں میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب کے اندر ان کے دروس ہیں طلبہ کے لیے علما کے لیے تربیت کے وصول اور علم حاصل کرنے کے فوائد اور اس کے آداب اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے سی بخاری کی ایک حدیث پڑھی اور وہ حدیث کیا ہے کہ کی الحبۃ السودا دوا منک الدا یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن اس نے خود حدیث پڑھی اس حدیث کا خود مطلب سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے الحبت السودا کو جو با کے ساتھ حبہ مانے ہوتے دانا سودا مانے کالا دانا کلون جی جسے کہا جاتا بلیک سیڈ اس نے الحبت السودا کی وجہ الحیت السودا پڑھ لیا با ایک نقطہ ہے دو نقطے والی یا پڑھ لیا کالا سانپ اب وہ باہر میدان میں گیا سہارا میں اور ایک کالا سانپ لیا مارا اور اس کو کھا لیا اب وہ کیا ہوا وہ مر گیا وہ انسان تو کیوں مر گیا اس لیے کہ اس نے علما سے رجوع نہیں کیا حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کی اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ حدیث کو خود سمجھ سکے اگر وہ عالم ہے اور اللہ نے اسے کتاب و سنت کا علم دیا ہے تو ٹھیک ہے انسان سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے پاس نہ علم نہیں ہے اگر اس کے پاس علم ہوتا تو الحبت السودا پڑتا حیت السودا نہیں پڑتا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم تھا ہی نہیں اور اس نے حدیث کو خود اپنے عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی اور حدیث جو نجات ہے حدیث ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے اور اس طریقے سے حدیث کے اندر انسان کو خیر و بھلائی ملتی ہے وہی حدیث کا غلط مفہوم نکالنے کی وجہ سے غلط معنی سمجھنے کی وجہ سے وہی وہ موت کا ذریعہ بن گئی خود اس نے ایسا کیا تو اس لیے میرے بھائیوں علماء سے جڑ کر کے رہیں علماء مسرحتوں کو سمجھتے ہیں کتاب و سنت کے محسوس کو سمجھتے ہیں علماء کے اخوال کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ جیسے دوا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خود علاج نہیں کرتے ہیں ایسے ہی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خود نہ حاصل کریں بلکہ علماء کے سامنے جائیے ہمارے علماء ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے زیادہ زیادہ مستفید ہونے کی توفیق دے لہذا علماء سے جڑ کر کے رہیے وہ علماء جو کتاب و سنت کے سلم صالح کی نہت پر چلنے والے سلفی اہل حدیث علماء میں سرحد کے ساتھ کہتا ہوں ایسے علماء کے ساتھ جڑیے ایسے علماء کے ساتھ رابطے رکھیے اور ایسے علماء سے علم حاصل کیجیے الحمد یہ یہ فارم جو آپ کو ہر ہفتے دیا جا رہا ہے یہ انہی علماء کا ہے اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو عام کریں لوگوں کے اندر پھیلائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عجل سے نوازے گا اللہ اربان ہم سب کو توفیق دیں اور انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں ٹھیک اسی ٹائم کے مطابق سعودی عرب کے پانچ بجے اور ہندوستان ساڑھے سات بجے اور جو دیگر ملکوں کے اوقات ہیں ان اوقات کے مطابق شیخ اپنی گفتگو کی تکمیل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ شیخ کی برکت جزاک اللہ خیر اللہ محمد والی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ